اس کے بعد والا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتنے فرقے ہوں گے اور ان میں کون سا فرقہ حق پر ہوگا ترمیزی شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور بہتر جہنمی ایک ناجی ایک جنتی ہوگا کہا حضور وہ جنتی طبقہ کون سا انا مانا الہ صاحبی جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں اب دیکھ لو کہ حضور کس پر ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کس پر تھے یہ بات بغیر تردد کے کہی جا سکتی کہ وہ اہل سنت ہیں الحمدللہ جن کا عقیدہ اور ایمان حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام الہم اور الردوان نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ان کے مطابق ہمارا الحمد للہ عقیدہ تو یہ حلی جو میں نے بیان کی ترمیزی شریف میں موجود ہے